اس میں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اے کے میمن پروگرام آپ کے مسائل اور اسحال جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو کہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ تمام لوگ وہ تمام حضرات وہ تمام خواتین جو کہ اپنے مسئلے مسائل کو جاننا چاہتے ہیں ایک ایسے معروف پر ممتاز مذہبی اسکالرس سے جو کہ آپ کو مذہبی حوالے سے اپنے تمام تر مسئلے کا حل بتا سکے جی ناظرین جیسا کہ ہم نے پروگرام میں بہت بارہا اس بات کو کہا ہے کہ ہمارا مقصد صرف, صرف یہ ہے کہ آپ تک صحیح مسئلے کا حل جاننا اور اس سلسلے میں صرف ایک کال کی دوری پر آپ کے مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتی ہے یہ تمام حل یہ تمام اس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے مفتی ابو بکر صدیق صاحب ہمارے معروف اور ممتاز مذہبی اسکالر جو کہ الحمدللہ للہ انٹرنیشنلی حوالے سے ان کے فتوے کافی مقبول ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آپ کے مسائل کے حل کو نہ صرف حل کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں ناظرین ہمیں بہت سارے ایسے ای میلس ملتے ہیں بہت سارے ایسے خطوط ملتے ہیں بہت سارے ایسے فیڈ بیکس ہمیں دیے جاتے ہیں جس کے ذریعے بہت ساری ایسی باتیں پوچھی جاتی ہیں اور ہم نے اسے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ اس قسم کے سوالات پوچھنا چاہیں اس قسم کے مسائل پوچھنا چاہیں جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیلی ٹیلیویژن پر وہ عام لوگ یا دوسرے لوگ اس کو نہ سنیں اور آپ کا مسئلہ بھی آپ کے لیے سیگائے راز میں رکھا جائے تو اس سلسلے میں مفتی ابو بکر صدیق صاحب پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل میں آپ ہمیں لکھیں سی ڈی ون ٹوئنٹی سائٹ کراچی کیژن پہ اور مفتی ابو بکر صدیق صاحب کو اس میں نام تحریر کیجیے اس مسئلے کو آپ اس میں تحریر کیجیے ان اللہ تعالی مفتی صاحب باقاعدہ اپنے لیٹر ہیڈ پر یعنی کہ مستند اس کے کی صورت پہ یا مسئلے کے حل کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ناظرین جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہمیں کچھ ای میل ایسے آتے ہیں جس میں یقینا لوگ جاننا چاہتے ہیں اور نئے نئے مسئلے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بلال صاحب نے ارحم صاحب نے وفا صاحبہ نے ہمیں ایک مشترکہ ای میل بھیجا اور اس میں انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک اپنے ماہ سیام جو کے فیوز و برکات کے ساتھ آتا ہے لیکن اس میں عموماً بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے اور وہی کنفیوژن ہوتی ہے کہ فطرانے کی جو رقم ہوتی ہے وہ کیسے ادا کی جائے یتی جو اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اور ہمارے انٹرنیشنل کالر ہیں بہت زیادہ ہمیں اس بات پہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور میں کافی اچھی طریقے سے بہت سارے مسائل کی طرف ہماری توجہ بھی دلاتے ہیں آئیے ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کے موضوع ہم فطرانے پہ بات کریں گے آپ اپنی ای میلز ہمیں ضرور بھیجا کریں تاکہ اس کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں فیڈ بیک کر دیا کریں کیو ٹیلی ویژن پہ جس میں آپ کی ای میل ہم تک پہنچ جاتی ہے ناجل فطرانے کے حوالے سے ہم بات کریں گے مفتی ابو بکر صدیق صاحب سے اور ان سے پوچھیں گے کہ فطرانہ کس طرح سے دیا جائے کیسے دیا جائے کس پر کون دے سکتا ہے کس عمر میں دیا جائے اور کس کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کس کو دیا جائے بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں اور آپ کے ذہنوں میں بھی بات ہوں ہیں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے آپ سے گزارش ہے کہ صرف اپنے ہاتھوں کو زحمت دیجیے فون کیجیے اور ہمیں کال کیجیے اپنا مسئلہ جانئے دیکھ کال پر آئیے ناظرین بات کرتے ہیں مفتی ابو صدیق صاحب سے اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ ماشاء آج کچھ آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے آواز بھی آپ کی تھوڑی کچھ متاثر ہے اچھا گلا متاثر ہے جی ناظرین آج مفتی صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت میں جو ہے وہ طبیعت ان کی ٹھیک کرے اور وہ جس طریقے سے خدمت کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے یہ خدمت ہم سے لیتا رہے آج ہم مفتی صاحب سے کوشش کریں گے کہ کم سے کم بات کریں اور آپ کی کال زیادہ سے زیادہ لیں تاکہ صرف صرف آپ کے مسئلے کے حل کے بارے میں بات کریں تاکہ یہ اور جو پروگرام کرتے ہیں ان میں ان اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی رکاوٹ نہ آئے تو مفتی صاحب ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ کالز رہیں گے اور آپ سے بھی کم سے کم ہم بات کریں تاکہ آپ کے اطمینان سے پروگرام میں شامل رہیں جی مفتی صاحب رمضان المبارک آیا آہستہ آہستہ چلے گیا اور جب یہ بابرکت مہینہ آتا ہے تو ایک نوید لے کر آتا ہے خوشی کی نبید لے کر آتا ہے اور وہ ہے عید کی نبید اچھا عید کی نویز سے پہلے کہتے ہیں کہ جی عید الفطر کی نماز میں جانے سے پہلے کم از کم اس سے پہلے ادا کرتے تو فطرانہ جو ہے فطرے کی رقم جو ہے وہ دینی چاہیے یہ فطرانہ ہوتا کیا ہے فطرہ کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اور کیا یہ عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے کسی وقت دیتے ہیں آج دیتے ہیں کل دیتے پرسوں دیتے کیا اس کی اور کوئی بھول جائے تو کیا کریں حدیث کریم کے مطابق فطرانہ دراصل ان نقائص کا ان کمیوں کا ان کمزوریوں کا اظہارہ ہے جو انسان سے روزہ رکھنے میں ہو جاتی ہیں تو جو انسان فطرہ بیٹھا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے روزے میں جو کمزوریاں رہ گئی تھی وہ اس فطرانے کے بدلے میں ادا ہو جائیں گی ماشاء اللہ اچھا ما لیکن مفتی صاحب کہتے ہیں کہ فطرا جو ہے وہ اگر اسی دن بچہ بھی پیدا ہو گیا تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ فطرانہ جو ہے وہ لازم ہو گیا تو اس میں وہ بچہ تو روزہ نہیں رکھتا پھر یہاں بہت آپ نے اہم بات کی ہے دیکھیے اصل علت تو یہی تھی لیکن اسلام کے تمام کے تمام کام حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں ہاں تو ایک تو روزے داروں کے روزے کی کمی کو دور کرنا تھا لیکن ساتھ ساتھ امت و مسلم کے وہ نادار و غریب لوگ کہ جن کے پاس پہننے کے لیے کھانے کے لیے سامان نہیں ہے ان کی مدد بھی کرنے تھی اچھی بات تو اب اس پہلو کو مدنہ نظر رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے تمام افراد پہ خطرہ کر دیا گیا ہے اصلا تو یہ روزے کی کمزوری کو دور کرنا ہے مگر اس کی دوسری جہت سارے کے سارے غریبوں فقیروں کے تاکہ مسائل کو حل کیا جائے تو اس لیے چھوٹا بچہ جو کہ طلوع فجر کے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تھا اس پہ فطرہ واجب ہو جائے گا اچھا اسی سے فطرے کی رقم مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے دی جا سکتی ہے فطرے کی رقم مسجد میں ادا نہیں کی جا سکتی اس کا مطلب وہی ہے جو زکوات کا مصروف ہے یعنی جو زکات میں مالک بنایا جاتا ہے یہ لوگ جو مساجد کے باہر لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سلیپس وغیرہ یہ وہ تو یہ, یہ پھر کیا سلسلہ ہے ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب اس پہ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جن جی ناظرین ہمارے کال کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے وہ تمام حضرات جو کہ اس وقت خواتین ہمیں ہمارے پر پروگرام کو دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل آپ ہمیں کال کیجئے اپنے مسئلے مسائل جاننا چاہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کالر کون کالر موجود ہے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی محترمہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ میں بھائی جرمنی سے بات کر رہی ہوں میرا نام سے جی عبدالکل یہ بتائیے گا کیسا لگتا ہے بہن کو بہت السلام کیونکہ وہ بڑے بھائی تھے تو ہم بہت شکر گزار ہیں کیوں ٹی وی کے خاص کر ہم جرمنی سے میں بات تو کر رہی ہوں آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں اتنی خوش ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ٹو ٹی وی کو قیامت دن تک مطلب فرمائے اور آپ لوگوں کو اس کا اگر بہت شکریہ بہن آپ بس آپ ہی جیسے لوگ جو ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں پروگرام کو پسند کرنے کا بہتر کرنا مہربانی سے ہم نے کوئی پروگرام نہیں کبھی یعنی کہ جان دیا باشاء اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہن کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ہاں بھائی میرا سوال تو ہے تقریباً سات جو کر کافی عرصے سے کال ملانا ہوں بالکل ضروری ہوگا جس کا جواب وہ دے دیں گے ٹھیک ہے آپ اچھا اچھا ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر تلے زور کا جو ٹائم ہوتا ہے نماز کا وہ زور سے تلے یعنی کہ زور کے وقت آگ آ لے غلطی سے تو سننے تو موقع کیا وہ کیسے پڑی جا سکتی ٹھیک ہے جی اور کیا پوچھیں گے آپ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں چاہتا کسی کی قضائیں نمازیں رہتی ہوں تو وہ آدمی جو ہے وہ اپنی کضا ادا کرے کہ اتر یعنی کہ شام کو تراوی ادا کرے ٹھیک ہے اور کیا پوچھیں گے آپ اچھا تیسرا ہے کہ روزہ رات کر ہوتا یہ پڑی جا سکتی ہے اگر یعنی کہ سری کر کے اس کے بعد یہ جو ہے پڑی جا سکتی یعنی نہیں تیسرا سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہمیں تیسرا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ روزہ رات کر تیب پڑی جا سکتی ہے کیا پڑھی جا سکتی ہے؟ تحجت کی نماز تحجد کی وغیرہ کر سڑی اچھا کھا کار اس کے بعد پڑھی جا سکتی ہے جی اور کیا پوچھنا چاہیں گے اچھا چوتھا سوال ہے کہ مخصوص ایام میں درود لکھی جن روڈ جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر پڑھا جا سکتا ہے جی معلوم کرتے ہیں مخصوص ایام میں کیا کہا آپ نے یعنی کہ درودل گند روز کوئی بھی اچھا دروز تعجد پڑا جا سکتا ہے جی بہت بہت شکریہ جی ہماری بہن جو کہ ہمیں جرمنی سے کال کر رہی تھی جی نازی نگرام آپ ہمارے ساتھ رہے گا اپنے ٹیلی ویژن کے پاس بالکل رہے گا کیونکہ ان تمام مسئلے مسائل کا جواب دینے والے ہیں مفتی ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کی کالس بھی لیں گے لیکن ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں ایک مختصر سے بریک پر ویلکم بیک نازر نکرام پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حال آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ تشری فرمایا مفتی ابو بکر صدیق صاحب یہ پروگرام جو کہ کراچی اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے پہلے سیگمنٹ پہ ہمیں کال جرمنی سے آئی تھی اور بہن آ... کچھ سوالات زیادہ کرنے تھے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ان کی کال ڈراپ ہو گئی اور کچھ سوالات انہوں نے ہم سے پوچھے آپ بھی اپنے مسئلے کے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو پروگرام میں ہمیں کال کیجیے اور اپنے مسئلے کے بارے میں جان لیجیے پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل خاص طور پہ ہم اپنے ان تمام ویورس کو جو کہ ہمیں یو کے یوروپ پہ جوائن کرتے ہیں اور زیادہ تر ہمارے جو ویورس ہیں ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور میرے خال سے ہمارے ساتھ وہ ہماری جرمن والی جو بہن ہے وہ لائن پر ہے تو دیکھتے ہیں بک کے سوالات ان کے لیتے اسلام علیکم ونس اگین وعلیکم السلام جی بہن میں جرمی سے بول جی, جی جی رہا میرا سوال ایک تو یہ تھا کہ اگر ایک مطلب مخصوص سجام جو ہوتے وہ دس دن, دن وہ میں صبح کو شہری کھا کر اور روزہ رکھ لیا تھا یعنی کہ قمید کر رہی تھی اس کے بعد میں نے غسل کیا میں پچھلے نو تو جب میں نے غسل کیا غسل کر کے میں باہر نکلی تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا خون آیا تو وہ میرا غسل ہو گیا کہ نہیں ہوا جی بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ میں نے روزہ بھی رکھ لیا جی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں مجھے پتا تھا کہ میں نارمل بھی غسل کرا تو ناک میں پانی چڑھاؤں جہاں گرارا کروں تو میرے حلق تک پانی پہنچ جاتا ہے اس لیے है. میں نے غسل کرتے وقت زیادہ ناک میں پانی نہیں چڑھایا اور غرارا نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا وہ روزہ یا غسل مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوگا جی بالکل ایک میرا سوال بھائی یہ ہے پوچھئے اگر زکوات ہم جرمن میں رہتے ہیں اگر زکوٰۃ ہم نکال کر رکھ دیں اب یہاں پترا تو پاکستان جب ہم جائیں چھٹنگوں میں جا کر ہم دے سکتے ہیں وہ ہماری زکات ادا ہو جائے گھوم کے نہیں ہو بالکل جانتے ہیں جی مفتی صاحب سے بہت بہت شکریہ بہن آپ نے ہم سے کچھ مسئلے مسائل جاننا چاہے مفتی صاحب سے اور مفتی صاحب انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور آپ کو بتائیں گے جنازر نواز ایک اور کالر موجود ہے دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں السلام علیکم ہیلو السّلام علیکم جی وعلیکم السلام محترمہ کیا پوچھنا چاہیں گی آپ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں ماشاء اللہ جو اویلیبل ہے قرآن کہاں سے کال کر رہے ہیں بیٹا میں نا شان آباد سے اچھا ماشاء جی فمائی جی نیٹ پہ جو قرآن پڑھتے ہیں جیسے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے مسائل ہوتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ٹھیک ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب نیٹ پہ جیسے میں میں ہوں ایک دو دن پہلے کی بات ہے مجھے قرآن پڑھنا تھا نا جو میں نہیں پڑھ سکتی تھی کچھ مسئلہ مجھے نیٹ پہ قرآن ویب سائٹ مل گئی تو وہ میں نے شوٹ کیا پڑھنا تو میرے دماغ میں ایک بیاس یہ تھی کہ اب میں اس کو پڑھ سکتی ہوں یا نہیں کو وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی یا مطلب جو میں رمضان میں ہم ختم کرتے ہیں اس کی اس میں ایڈ ہو سکتا ہے وہ یا نہیں ہے مطلب پڑھ سکتے ہیں بالکل جانتے ہیں بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کا ہم جانتے ہیں مفتی صاحب سے اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سلسلے میں کیا وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں جی ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں جدید مسئلہ ہو مسئلہ شرعی مسئلہ جو بھی مسئلہ جو آپ جاننا چاہتے ہوں وہ آپ مفتی صاحب سے کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں جی مفتی صاحب کی آواز بھی آج ٹھیک نہیں ہے لیکن بہن ظہر کی نماز کے بارے میں پوچھا قزا نماز کے بارے میں پوچھا تحجد کے بارے میں پوچھا مخصوص ایام میں درود کے بارے میں پوچھا اور ایک ہماری کالر تھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ نیٹ پہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اب کلام ربانی موجود ہے تو قرآن پاک کو نیٹ کی صورت میں اس وقت جب وہ مخصوص ایام پر ہوں تو کس طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں دیکھئے اییام مخصوص خواتین کو قرآن مزید کی تلاوت کرنا منع ہے تو خان پہ پڑھا جائے یا ویسے دیکھ کے پڑھا جائے تو شرم اجازت نہیں ہے اور وہ جو ہے شامل نہیں کیا جائے گا ان کے فراعات میں ٹھیک ہے پھر ایک کوشچن جو ہم سے کیا بہن نجر مرین سے کہ بھول کر پہلے فرائض ادا کر لیے تھے تو اب سنتیں کس طرح ادا کریں گے جو پہلے کی ہوتی ہیں تو اس کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد اس کے بعد کی دو سنتیں وہ ادا کر لیں اس کے بعد جو شروع کی چار سنتیں لگی تھیں وہ ادا کریں ایک کوشچن سے یہ کہ قزا پڑے یا تراوی پڑھیں تو دیکھیں تراوی سنت موقع ہے انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا تو تراوی بھی پڑے اور ٹائم نکال کے قزا بھی ادا کرے ایک کوشچن یہ کیا تھا کہ روزہ رکھ لیا اب روزہ رکھنے کے بعد فجر سے پہلے تحجیب پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر فجر کا ٹائم نہیں ہو تو تحجر پڑھ جا سکتی ہے ایک ہی کوشچن کیا تھا کہ ایام میں درود تاج یا لکی وغیرہ ہاتھ میں لے کے پڑ سکتے ہیں تو ہاتھ میں لینا جائز تو ہے لیکن اور پڑھنا بھی جائز ہے کہ دور سے پاک ہے یہ بہتری کہ ان مقامات پہ نہ لگا جہاں پہ اللہ کا نام وغیرہ لکھا ہوا ایک کوشچن یہ کیا تھا کہ ایام ان کے دس دن ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے غسل وغیرہ کیا لیکن پھر ان کو جو ہے واپس کچھ خون نظر آیا تو غسل ہوا یا نہیں ہوا تو اسے غسل نہیں ہوا کیونکہ غسل کرنے کے بعد پھر خون آیا تو اس سے ظاہر ہوا کہ ابھی ایام ختم نہیں شا ہوتے شا ایک کوشچن نے یہ کیا کہ غسل کے اندر میں نے ناک میں پانی تھوڑا ڈالا اور غرغرہ بھی نہیں کیا تو دیکھیں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ غرغرہ نہیں کیا غسل میں غرغرہ سنت نہیں ہے غرغرہ گڑا فرض نہیں ہے سنت تو ہے احو, تو چنانچہ اگر روزے دار صرف کلی بھی کر لے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا اچھا گڑگڑے کو چھوڑ دے کیونکہ اس روزہ ٹوٹنے کا خطرہ احو. اور ناک میں پانی جہاں تک ڈالنے کا تعلق ہے تو وہ ناک کا نرم باسا نرم حصہ ہے اس تک جانا چاہیے اس کا پانی ڈالنا چاہیے دماغ میں پہنچانا ضروری نہیں ہے پھر ایک اس سے میں نے یہ کیا کہ وہ اپنی زکوٰۃ پاکستان لے کر آنا چاہتے ہیں اور فطرے کی رقم بھی فطرے کی رقم جو ہے نا وہ دیکھیے اس میں حکم شرح تو یہی ہے کہ اگر زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تو اس کو بلا وجہ تاخیر کرنا درست نہیں ہے تو اگر وہاں پر کوئی ان کو شریک فقیر نہیں ملتا تو ایسی صورت میں پاکستان میں لا کر اپنے دکھر میں خرچ کر سکتے ہیں اچھا آپ نے کہا کہ اس کو بلا وجہ جو ہے اس کو زکات کو روکنا نہیں چاہیے وہ تو خیر باہر ہے ان کی مجبوری ہے دوستی صاحب یہاں ہوتا ہے یہ کچھ ایسوسیشنس ہیں کچھ آرگنائزیشن ہیں کچھ این جی اوز ہیں وہ کیا کرتی ہیں جب زکات جو ہوتی ہے وہ تو اکٹھی کر لیتی ہیں اچھا زکات کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو ایک اسی سال میں آپ ڈسپرس کرتے لوگوں تک پہنچاتے لیکن یہ ایسوسیشن کیا کرتی ہے اس کو جمع کر کے رکھتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس زکوت کو چلاتی رہتی ہیں اور اس میں جو ہے نا لوگوں کو دیتی رہتی ہیں تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہیلو جی السلام علیکم ہاں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی محترمہ کہاں سے میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں بحران حیدرآباد جی جی جی جناب مجھے یہ فطرے کا پوچھنا ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ گھر میں جتنے بھی لوگ ملازم روزہ رکھیں یا مہمان رکھیں یا جس کو رکھوائیں ان سب کا فطرہ ہمیں دینا ہے تو ابھی ہمیں جیسے کہ ہمارے پاس پندرہ میرا ہاسٹل ہے پندرہ کے قریب بچے ہیں ماسٹر وغیرہ ہیں یہ تو سمجھو مکمل روزہ رکھتے ہیں <laughs> اس کے علاوہ ہم اللہ قبول کرے گا تقریباً دو سو روٹی باندھتے ہیں روزانہ تو یہ تقریباً سو لوگوں کا روزہ ہو گیا تو کیا ہم ان سب کے فطرے دیں گے یا صرف گھر کے فردوں کے دیں گے یا جو ہمارے پاس پڑھائے بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں جن کو ہم روزہ رکھواتے ہیں ان کا بھی دینا پڑے گا جو ماسٹر ہیں ہمارے گھر میں ان کا ملازموں کا یہ ذرا مجھے تفصیل بالکل یہ تو بڑی لمبی تعداد ہو جائے گی ہاں تو یہ میں پوچھ رہی ہوں نا کیونکہ ہم یہی سمجھے ہیں جس کو ایک روزہ رکھواؤ اس کو کھانا من ان کا فطرہ دینا ہے تو یہ آپ مجھے بتاؤ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیس کے قریب تو لوگ ہیں ہی ہم گھر میں جیسے ماسٹر بتائے بچے بتائے باقی دو سو روٹی باندھتے ہیں اگر دو دو روٹی بھی کوئی کھائے گا تو سو روزے کا بندہ ہو جائے گا اچھا یہ سب بیٹھ کے مل بیٹھ کے کیوں ٹیلیویژن بھی دیکھتے ہیں بچے ہاں دیکھتے ہیں کم از کم دو سو ویور تو ایک ہی ٹیلیویژن دو سو گئے دو ویور جو ہے نا وہ ہم گھروں <laughs> میں غریبوں کو دیتے ہیں اچھا ہمارے گھر میں صرف بیس لوگ رہتے ہیں بچے ہم گھر کے چار فرد ہیں سمجھے نا جو دو سو روٹی دیتے ہیں وہ ہم غریبوں کو دیتے ہیں سالم زیادہ دیتے ہیں دو دو منا بالکل سمجھئے ہاں بہت شکریہ کیسا لگتا ہے کو پروگرام بہن بہت اچھا ہے اللہ لوگوں کو گا ہم سب کو بہت ہو گئی ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ بہن مجھے بتائیں چلو جی جب ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ پہنچے ہیں مفتی صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے اور جین ناظرین پروگرام آپ کے مسائل اس کے حل میں اس وقت جو سوالات ہیں مفتی صاحب ان کے جواب دیں گے جی اچھا سوال تو طویل ہے مگر جواب مختصر جواب مختصر اختلاف کے شریعت مطالعہ کے حکم کے مطابق فطرہ صرف انہی افراد کا دینا ہوتا ہے جو خود اپنے آپ کے گھر کے افراد ہیں یعنی جس طرح کے باپ ہو گیا اس کی اولادیں جتنی ہیں جتنی نابالغ اولادیں ہیں ان سب کا فطرہ بالغ بالغ میں بھی دو صورتیں ہیں کہ اگر بالغ باپ ہی کے خرچے کے تحت چل رہا ہے تو پھر باپ اس کا فطرہ دے گا اگر وہ خود اپنا خرچہ کر رہا ہے کما رہا ہے تو پھر اس کا فطرہ اس پر واجب ہے بات میں نہیں حتیہ کہ بیوی کا فطرہ بھی شوہر پہ واجب نہیں ہے وہ خود بھی اپنا دے آہ آہ ہاں البتہ یہ کہ چونکہ ہمارے یہاں پہ عرف ہے عام طور پر تو بہتر ہے کہ اجازت لے جائے تو البتہ یہ جو گھر کے ملازم ہے ان کا فطرہ واجب نہیں ہے مہمانوں کا فطرہ واجب نہیں ہے بڑی بڑی اپنے واضح طور پہ بات بتا دی حیدرآباد سے ہماری اس بہن کے کالر جی یقیناً آپ نے سنیا مفتی صاحب نے بتا دیا لیکن ناظین چوکے ہم جاننا چاہتے ہیں اس وقت ایک مختصر سے بریک پہ اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک جی ناظرین پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رشی فرمائے مفتی ابو کش صدیق صاحب اور آج ہم نے مسئلے مسائل پر کافی باتیں کی ہیں حیدرآباد سے جو ایک کالر ہماری بہن موجود تھی انہوں نے بڑی تفصیل کوششنس پوچھا تھا جس میں وہ ہاسٹل پہ اور جو لوگوں کو کھانا پہنچاتی ہیں یا جو ان کے ملازم ہیں ان سب پر اس نے بات کی لیکن مفتی صاحب نے بہت مختصر سے جواب میں بتا دیا کہ جس صرف صرف فطرہ کی رقم آپ یعنی کہ صرف اولاد کی اور اگر نابالغ ہیں تو باپ اس کی کر سکتا ہے لیکن ادر وائس بیوی کا بھی آپ نے شاد فرمایا کہ وہ بھی اگر اپنا دے تو بہتر ہے ویسے اگر ہسبینڈ بھی دے دے تو حرچ نہیں دے ہے جی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں مسئلے مسائل جاننا چاہیں تو ضرور بات کر سکتے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اسے حل میں ساتھی صاحب بتاتے ہیں ہم چونکہ مفتی صاحب آج آپ کو تھوڑا ریلیف دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی جو آواز ہے اس کو تھوڑا سا سکے نازن اس پروگرام کا مقصد جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ وہ تمام مسئلے مسائل جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسئلے مسائل کا صحیح حل جانے کسی ایسے مفتی سے کسی ایک ایسے عالم سے جو واقعی میں اس کے بارے میں صحیح آپ کو رہنمائی کر سکے اس پروگرام کی کامیابی صرف اور صرف آپ ہی کی, کی وجہ سے کیونکہ آپ ہمیں اپنے لاتعداد فیڈ بیکس ہمیں دیتے ہیں اور اس فیڈ بیک کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو امپرو کرتے ہیں بہت سارے ہمیں ای میلس آئے تھے جی کہ فاسٹنگ روزہ جو ہے اس میں کیا ہونا چاہیے شگر کا لیول کیا ہونا چاہیے کچھ لوگ میڈیسنز کے جو ہیں وہ کیسے اس کا سیٹ اپ ڈوز کریں اس میں بڑا پرابلم ہوتا ہے اور اگر ڈائبٹک مریض ہے تو اس کو بھوک کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو آیا اس صورت میں اس کو کیا ریلیکسن ملنا چاہیے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ واقعی میں ہمارے لیے ایک مسئلے طلب ہیں اور اس کو ہم ان شاء اللہ تعالی مفتی صاحب سے کسی اور پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے अच्छा ایک अच्छा اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی السّلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب جی ہمارا ایک مسئلہ ہے جی ضرور پوچھیے جی قومی بچت زرا تیز بولیے گا بھائی جی قومی بچت بینک ہوتی ہے اس میں جو پیسے ہیں اس میں ان کو منافع دیتی ہے جی یہ اسلام منافع ہے اچھی بات ہے معلوم کرتے ہیں جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے مسئلہ جانا اور جی ناظین اگر آپ بھی اپنے مسئلے کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمیں فوری طور پہ کال کیجیے اپنے مسئلہ جانیے تو آپ کے مسائل اور سے حال میں جی مفتی صاحب ہمارے بھائی نے کال کیا اور انہوں نے کہا قومی بچت بات اس کے نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ جس میں سیونگ آپ کو بچت کے تو اس صورت میں کیا ہے اس میں منافع دیکھیں ہمارے یہاں پر جو قومی بچت کے انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں میرے نالج کے مطابق سب سے سودی طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہیں اچھا تو فراچے وہاں پر رقم رکھوا کر منافع لینا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے بڑی بات ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت تقریبا تحقیق تمام علماء نے یہی لکھی تھی یعنی میری اپنی بات نہیں ہے اس زمانے میں ہمارے جتنے بھی علما موجود ہیں تو تقریباً سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ یہ بھی مناسب ہے جی جی جی ظاہر سی بات ہے کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ بھی یہی ہے کہ جب آپ کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں اس پہ وہ نیچرلی آپ کو پروفٹ دیتے ہیں جی ناز اس وقت ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب نے قومی بچت پر جس بینک پر انہوں نے کہا کہ اس پہ عموماً انٹرسٹ آ جاتا ہے جو کہ مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے جی مفتی صاحب الحمدللہ اس کے مقابلے پر اسلامک بینکس آ گئے ہیں جن میں سیونگ اکاؤنٹس بھی ہے جی جی تو وہ سیونگ اکاؤنٹس میں اگر اپنی رقم انویسٹ کی جائے تو وہ مداربے اور مشارکی کی بنیاد پر چلائے جاتے ہیں ان کا نفع جائز ہے اچھا فطرے پہ بات کر لیں چونکہ مفتی صاحب آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے میں بات کر رہا تھا آپ سے مفتی صاحب کہ بہت سارے مساجد کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لیتے مرکز طور پہ سلپ دیتے ہیں یا مسجد کی تعمیر کے لیے دیتے ہیں یا وہ کرتے مناسب ہے ہاں یہ اصل میں جو مساجد کے باہر فطرہ جمع کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً وہ مساجد کے لیے نہیں کرتے مدرسے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا اور دیگر کے کیونکہ جگہ پہ مسجد کا نام لکھا ہے وہ اندر مدرسہ چلاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور کوشچن آپ نے کیا تھا کہ بہت سارے سچویشن ہیں جو زکوٰۃ وغیرہ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں آس پاس خوش کر کے رہتے ہیں تو لیکن حکم شرح تو یہی ہے کہ ان کو فوراً جتنی جلدی ہو سکے اس کو خرچ کرنا چاہیے اور لوگوں کی انٹینشن ہی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں ادا کرنے سے کہ انہیں ایک فرض کا ثواب ستر فرضوں کے مطابق ملے لیکن ان کی زکاتے جو ہے وکیل کے پاس جا کے ٹھہر جاتی ہیں اب وکیل جب دیکھتا موقع دیکھتا مہینے بعد دو مہینے بعد دس مہینے بعد جب وہ ادا کرے گا تب اس کی زکوت ادا ہوگی اچھا اس سے پہلے اس کی زکات ادا نہیں ہوگی نہیں اس میں مفتی صاحب ایسا لے کے دیکھیں اگر وہ انسٹیٹیوشن جیسے ہاسپٹلس ہیں چیریٹی ہاسپٹلس ہیں یا وہ ادارے جس میں واقعی میں زکاف کی ضرورت ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ ایک ساتھ تو ختم نہیں کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ رمضان کے عید کے فوراً بعد ان کے پاس پیشنٹس آنا شروع ہوں اور ان کا پھر کیسے علاج کریں گے وہ تو مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں آپ بھی بتائیے گا لیکن وہ انسٹیٹیوشن جو کہ برادری کی خدمت کرتے ہیں انڈیویجلس خدمت کرتے ہیں وہ ان کو کیا اپنے پاس رکھنا جائز ہے حکم تو دونوں کا یہی ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا اس کو روک کے رکھنا مناسب نہیں ہے انسٹیٹیوشنس uh, کے لئے بھی حکم یہی ہے بلکہ ہاسپٹل وغیرہ کے لیے بھی یہی حکم ہے اول تو یہ کہ ہاسپٹل وغیرہ میں دیندار لوگ دینی معلومات والے نہیں ہوتے uh -huh. پر زکوات کو بہت مس یوز کرتے ہیں زکوت کا یعنی ہاسپٹل کے چارجز لے لیتے ہیں اس میں سے ڈاکٹر کی فیس اس میں سے لے لیتے ہیں حالانکہ uh -huh. زکوات کا مصرف مطلب جو ہے وہ مالک بنانا تو پہلے اگر مریض کو مالک بنا دیا پھر یہ ساری کی ساری چی ٹ ٹھ ہے لیکن اس سے پہلے ہی اگر آپ خود میں خود کٹوتی کرتے ہیں زکات فنڈ سے تو وہ مالک کو نہیں پہنچی ہے اور اتنے حصے کی زکات ضائع ہو گئی ہے اچھا جو میڈیسن دی جاتی ہے اس کو پیشنٹ کو وہ زکات میں وہ کٹ جائے گی یہ لوگ جو بینک والے کرتے ہیں کہ جی رمضان سے ایک دن پہلے جو ہے وہ کٹوتی کر لیتے ہیں تو یہ پھر کیا ہو سکتا ہے ک कुछ लोग ہوں جو خود دینا چاہیں لیکن انہیں یاد بھی نہیں نے تو کاٹ کیا ہاں اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا زمانے کے علماء کی کتابیں بھی ہیں اس سے زکاط ادا نہیں ہوتی کیسے ادا ہوگی ہو سکتا ہے ہماری زکاط کس کے پاس پہنچی ہوگی کیا ہوگا ہمیں تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے تو وہ ادا نہیں ہوگی جی ہاں جی ناسنگ پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل آپ دیکھ رہے ہیں میرے صاحب مفتی صاحب موجود ہیں اور یقیناً آپ اپنے مسئلے مسائل کو جاننا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہے دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی محترمہ کیا حال ہیں آپ کے الحمد جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب تھوڑا سا تیز بولیے کیا بہن جی میں دو تین سوال پوچھنا میرے مفتی صاحب سے جی جی جی سب سے پہلا سوال میرا بیٹ لینے کے بارے میں ہے کیا کہیں بیٹ لینے کے بارے جو بیٹھ کے بارے میں جی جی پوچھیے ہاں ہمارے یہاں ایک عالم ہے ہم سن رہے ہیں بولی ہے ہم سن رہے ہیں جی ہلو ہاں ایک عالم ہے جی جی ان کا کہنا ہے کہ ہر انسان ہر مسلمان کرواز کا... نہیں آ رہی آپ کی جی آپ بولیے میں خاموشی تو کیسے بس آئی آپ بولیے پوچھیے ان کا عالم کا کہنا ہے Aha. کہ ہمارے ہاں, ہر انسان کا مرشد ہونا ضروری ہے مرشد جس مسلمان کا مرشد نہیں ہوتا hmm. اس کا مرشد پھر شیطان ہوتا ہے तो تو میں اور میرے ہسبینڈ ہم بیگ لینا چاہ رہے ہیں تو میں نے یہ سوچنا ہے ایک تو چیز کہی ہے کہ نہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کے قوائد کیا ہیں دوسرا میرا سوال وضو کے بارے میں ہے کہ بچے کو واش کرنے سے میپی چینج کرنے سے وضو وغیرہ رہتا ہے کہ نہیں اور سب سے آخری سوال میرا زکاب کے بارے میں ہے میری خالہ ہیں وہ بیواں ہیں اور ان کی دو بچیاں ہیں بیٹا کا ان کو گھر چھوڑ کے چلا گیا تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں کال کیا اور دو تین مسئلے مسائل جو بڑے ضروری مسئلے مسائل تھے آپ نے پوچھے جی مفتی صاحب سے معلوم کرتے ہیں اور جناب ضین آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے ضرور معلوم کیجیے جی مفتی صاحب کے دو تین مسئلے مسائل بڑے امپورٹنٹ جی بیت لینا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بیعت کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے ہاں البتہ اس کے بارے میں جو یہ کہا عالم کے حوالے سے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی تیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے تو یہ قول علد اطلاع درست نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی بھی سنی بے پیرہ نہیں ہے مسلمان سے عقیدے والا بے پیرہ نہیں ہے اس کا پیر جو ہے علماء ہے علماء سے دین سیکھ سکتا ہے اس پہ عمل کر سکتا ہے ہاں البتہ جو سلوک کی راہ چلنا چاہتا ہے جو تصوف کے مدارس طے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پھر مرشد ضروری ہے اچھا مفتی صاحب چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور ان کی ایک دو باتیں ابھی مزید باقی ہیں انشاءاللہ کسی پروگرام میں اس کو ضرور ڈسکس کر لیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف آپ کا جنازین جی پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اپنے میزبانی کے میمن کو اجازت دیجیے گا اللہ حافظ